امیر کی ذمہ داری ہارون الرشید ایک مرتبہ جہاد میں نکلے ایک رات سخت برف باری ہوئی ان کے بعد ساتھیوں نے ان سے شکایت کی اور کہا کہ اے امیر المومنین ہم کس قدر مشقت اور تکلیف میں ہیں اور عوام آرام کر رہے ہیں تو ہارون الرشید نے کہا کہ چپ ہو جاؤ عوام کا حق ہے کہ وہ آرام کرے اور ہمارا حق ہے کہ ہم جاگیں کیونکہ چرواہے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ریوڑ کی حفاظت کرے اور تکلیف کو برداشت کرے